محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم اساتذہ محترم مہمانان کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع جو اصول فقہ کے متعلق ہے اس میں شک نہیں کہ مقابلتا ایک ٹیکنیکل مضمون ہونے کی وجہ سے کم دلچسپی کا باعث ہوگا لیکن جیسا کہ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے یہ وہ موضوع ہے جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں دنیا کی تاریخ قانون میں مختلف قوموں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن غالباً اصول فقہ ہے مسلمانوں سے پہلے دنیا میں قانون موجود تھے لیکن اصول فخا جیسی چیز ان کے قانونوں میں نہیں ملتی اور آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک امتیازی اضافہ ہے جس کی وجہ سے علم قانون کی ایک بڑی کمی پوری ہو سکی واقعہ آپ سب واقف ہیں کہ قانون ہمیں دنیا کی ہر قوم میں ملتا ہے انتہائی قبل تاریخ زمانوں سے لے کر آج تک بھی یہ قانون دو قسم کے رہے ہیں کبھی تو دن لکھے قانون یعنی رسم و رواج جو کسی ملک میں پایا جاتا ہے جس کا مؤلف جس کا قانون ساتھ ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن جس پر سب لوگ عمل کرتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا قانون وہ ہوتا ہے جو کسی مؤلف کی طرف سے یعنی کسی بادشاہ کسی حکمران کی طرف سے مدون کر کے نافذ کیا جاتا ہے جو علوموموم لکھی ہوئی صورت میں ملتا ہے دوسرے الفاظ میں قانون دنیا کی ہر قوم میں ملتا ہے چاہے واحشی قوم ہو یا متمدن قوم ہو یہ قانون کبھی رسم و رواج کی صورت میں ملتے ہیں اور کبھی کسی حکمران کی طرف سے نافذ کردہ قانون کی صورت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نافذ کردہ قانون اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال قانون ایک انسانی معاشرے کی ایک خصوصیت ہے بجائے انسٹنکٹ کے اپنی خواہش سے اپنے لیے کوئی قانون بنا کر اس پر عمل کرنا یہ انسانوں میں ہمیشہ سے پایا جاتا رہا ہے جہاں تک تحریری قانونوں کا تعلق ہے ممکن ہے کہ قدیم ترین قانون جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہمرابی ہم بادشاہ کا ہو یہ عراق کا بادشاہ تھا اور جدید ترین مغربی تحقیقات کے مطابق یہ وہی شخص ہے جسے حضرت ابراہیم کا نمرود کہا جاتا ہے نمرود بادشاہ اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے اور ملک, ملک ایک ہی ہے یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً اٹھارہ سو پچاس سال پہلے کا واقعہ تو ہماربی کا قانون ہم تک تحریری صورت میں پہنچا ہے وہ اس طرح کہ ایران میں سوس نامی مقام پر کچھ عرصہ خبل کھدائیوں میں ایک پتھر ملا سیاہ رنگ کا جس میں دو آدمیوں کی سی شکلیں ہیں جن میں سے ایک خدا ہے اور دوسرا حکمران ہمورا بھی جو خدا سے حکام حاصل کر رہا ہے اور پھر اس ستون پر کیونکہ یہ پتھر ایک ستون کی شکل میں ہے وہ قانون کندھا کیا گیا ہے نیخی خط میں اسے مغربی ماہروں نے پڑھ لیا ہے اس کو سمجھ لیا ہے اور اس کے ترجمے بھی دنیا کی اکثر بڑی زبانوں میں ہو چکے ہیں یہ قدیم ترین قانون ہونے کی وجہ سے قابل ذکر ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ بہترین قانون بھی ہو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس قانون کی دفات اور مندرجات میں سے یہ فائدہ ہے جسے سب لوگ قبول کریں گے کہ قصاص لینا چاہیے مثلا میں کسی کو قتل کروں تو مجھے سزائے موت دی جائے اس بنیادی اصول کو مراوی بادشاہ کے مشیروں نے ترقی دی اور وہ ترقی مذہب خیر درجے تک پہنچ گئی ہے چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی گائے کو ختل کر دے تو اس قاتل کی گائے کو ختل کیا جائے گا اس سب تب بھی ممکن ہے آپ قبول کر لیں گو میں یہ کہوں گا کہ بجائے گائے کو ختل کر کے ضائع کرنے کے کیوں نہ اس معروم شدہ شخص کو دلا دیا جائے جس کی گائے مار ڈالی گئی بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ گائے کے بدلے گائے اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بیٹی کو قتل کرے تو قاتل کی بیٹی کو قتل کیا جائے اس بیچاری کا کیا خصول تھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا بجائے اس کی قاتل کو سجا دیا جائے قاتل کی بیٹی کو کرنا چاہیے یہ فار فارٹی جو ہم کہتے ہیں حساس اس اصول کو بے سمجھی سے یا انتہا تک لے جایا جائے, جائے تو اس کے وہ معنی نکلتے ہیں جس پر آج ہماری اقلی سلیم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی لیکن اب سے ہزار سال پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہی انصاف ہے یہی اچھا قانون ہے جو خدا کی طرف سے ہم کو ملا ہے اس کے بعد اور بھی قوانین ہم کو ملتے ہیں مثلاً مصر میں ہیروگرافی جو قدبے ملے ہیں ان میں بھی قوانین ہیں رومی قانون بھی ملتا ہے یونانی قانون بھی ملتا ہے چینی اور ہندوستانی قانون بھی ملتا ہے امریکہ کے پرانے باشندوں ریڈ انڈینز کے ہاں کے قوانین بھی ملتے ہیں غرض قانون ایسی چیز ہے جو دنیا کے ہر ملک میں ملتی ہے لیکن یہ قانون قانون نہیں ہے بلکہ مجموعہ احکام اسے کہا جا سکتا ہے یہ کرو اور وہ نہ کرو علم قانون کی کمی نظر آتی ہے یعنی یہ بحث کے قانون کیا چیز ہے یہ بحث کے قانون کس طرح بنایا جاتا ہے کس طرح بدلا جاتا ہے کس طرح سمجھا جاتا ہے یعنی انٹرپریٹ کرنا اسی طرح اگر دو قاعدوں میں ہمیں ایک ہی قانون کے اختلاف نظر آئے ایک دوسرے میں تضاد نظر آئے تو کس قانون پر کس قاعدے پر عمل کیا جائے اور کس قاعدے پر عمل نہ کیا جائے غرض یہ کہ قانون اپنے ایک مجرد تصور میں دنیا کی کسی قوم میں جب تک کہ اسلام کا دور نہ آ جائے اور اسلام میں بھی ابتدائی ہندو صدیوں کے ماہر کو اس موضوع پر اپنا کنٹریبیوشن پیش نہ کریں جب میں نے آپ سے یہ یار کیا کہ مسلمان اس چیز پر فخر کر سکتے ہیں تو وہ اسی معنی میں ہے کہ قوانین تو اس دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں لیکن علم قانون اپنے مجرد تصور میں کسی قوم نے پیش نہیں کیا تھا اور یہ وہ علم ہے جس کا اطلاق صرف اسلامی قانون ہی پر نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی قانون پر ہم کر سکتے ہیں اصول خا اخ... اصول فقا کے جو قائدے میں نے ابھی آپ کی طرف اشارتاً بیان کیے کہ قانون کیا ہے یہ سوال میں مسلمان سے بھی کر سکتا ہوں ہندو سے بھی کر سکتا ہوں چینی اور یونانی سے بھی کسی بھی ملک کے آدمی سے کر سکتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں قانون کا کیا مفہوم ہے پھر اسی طرح یہ سوال بھی میں کر سکتا ہوں ایک مسلمان سے بھی اور ایک غیر مسلم سے بھی کہ قانون کیسے بنتا ہے کون بناتا ہے کب بناتا ہے اور اس میں تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے اسے منسوخ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کن اثاسوں پر قانون بنایا جاتا ہے یہ سوال کسی نظام قانون سے کیا جا سکتا ہے اس کے جوابات چاہے مختلف ہوں لیکن یہ علم جو ان مجرد تصورات کے متعلق ہے جس کو پہلی دفعہ مسلمان پیش کرتے ہیں اور اس کو اصول خا کا نام دیتے ہیں یہ نام کیوں دیا گیا مجھے معلوم نہیں گمان ہوتا ہے میں اپنی ذاتی رائے عرض کرتا ہوں ممکن قبول ہو ممکن قبول نہ کی جائے یہ قرآن مجید کی ایک آیت سے میری رائے اور یہ آیت وہ ہے جس سے آپ سب واقف ہیں مسل و کلیمۃی وطن شجرۃن تویب اسلوحاط عابطن فرحاف جس کے معنی ہیں کہ اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح کی ہے جس کی جڑیں تو زمین میں جڑی ہوئی ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں تو یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں جڑ اور شاخیں چنانچہ ہمارے فخار نے اصول قانون کو جڑ قرار دیا اور قانونوں کو قائدوں کو فقہ کو فرا قرار دیا علم اصول اور علم فروغ اصول کے لفظی معنی ہے جڑیں جڑ درخت جڑ جسے آپ چاہے جڑ کہیے چاہے بیچ کہیے بیچ سے جڑ نکلتی ہے بہرحال چند بنیادی تصورات ہوتے ہیں جن کی اساس پر قاعدے بنائے جاتے ہیں جو علم فروغ شاخوں کا علم اور قاعدے قوانین بن جاتے ہیں اس طرح یہ چیز غالباً بالکل ابتدائی زمانے میں عہد نبوی میں عہد خلافت راشدہ میں ممکن ہے نہ رہی ہو لیکن بعد میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئے وہ مسلمان فکاہ کی ہیں سب سے پہلی مرتبہ انہیں نے لکھی اور ابھی حال حال تک شاید گزشتہ صدی تک دنیا کے کسی قوم میں یہ چیز پائی نہیں جاتی تھی پھر اس کا رفتہ رفتہ چرچا یورپ میں ہونے لگا مجھے یاد ہے اب سے چالیس سال سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں طالب علم تھا یونیورسٹی میں لا کالج میں تو ایک کتاب شائع ہوئی جس کے مؤلف کا نام ہے جس کے کتاب کا نام ہے انگورا ریفارم یہ ایک فرانسیسی پروفیسر کی تعریف تھی انگریزی زبان میں لندن یونیورسٹی کی ست سالہ سالگرہ منائی گئی اس میں اس مؤلف کو فرانسیسی پروفیسر کو دعوت دی گئی جس نے تین لیکچر وہاں دیے جن میں سے پہلا لیکچر تھا انگورا ریفارم جانے مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں پرانے چیزوں کو منسوخ کر کے نئے قوانین نافذ کیے مثلا سوئٹزرلینڈ کا کوڈ اور اٹلی کا کوڈ وغیرہ یہ وہاں پر لائے گئے اور پرانے اسلامی قاعدے وہاں رت کر دیے گئے اور دیگر چیزیں جو ترکی میں آئیں مثلا ترکی ٹوپی کی جگہ ہیٹ کا استعمال وغیرہ وغیرہ اس پر اس نے ایک لیکچر سنایا جو اس زمانے میں ایک برنگ نئی چیز تھی انگورا ریفارم دوسرے مضمون کا عنوان تھا روٹس آف لا قانون کی جڑیں اور اصل میں میں اعتراف کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس دوسرے مقالے کو پڑھ کر ہی مجھے اپنی میراث کا علم ہوا اور معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے کیا خاص کنٹریبیوشن کیا علم قانون جو اس کتاب کا مولف ہے بیان کیا ہے کہ یہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی یہ کہ مسلمانوں نے یہ کنٹریبیوشن کیا ہے اور یہ کہ اس میں ان, ان چیزوں سے بحث ہوتی ہے غرض یہ ہے کہ اسلامی کنٹریبیوشن جو دنیای علم قانون کے کی اندر کیا گیا ہے وہ اصول فقہ کہلاتا ہے اصول فقہ کا میں کچھ مفہوم بیان کرنے سے پہلے مختصراً میں بعض چیزوں کو دوہراؤں گا جو گزشتہ دنوں میں بھی اشارت ناک سے بیان کر چکا ہوں وہ یہ کہ اسلامی قانون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے شروع ہوتا ہے جس میں ابتداً کچھ پرانے رسم و رواج جو مکے میں تھے وہ شامل رہے اور رفتہ رفتہ اس کی ترمیم و اصلاح ہوتی گئی پرانے مجید اور حدیث کے ذریعے سے اور اس میں بعض اور چیزوں کو بھی گوارہ کیا جاتا رہا جیسے معاہدات جیسے سابقہ امتوں کی معلوم اور مقبول شریعتیں اور اسی طرح کی بعض اور چیزیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور قانون کا ایک سرچشمہ بند ہو گیا یعنی وحی کے ذریعے سے قانون کو بنانے اور بدلنے کی جو صلاحیت ہمیں پائی جاتی تھی وہ جب ختم ہو گئی اور ہم مجبور ہو گئے کہ رسول اکرم نے اپنی وفات کے وقت جو چیزیں ہمیں میراث میں چھوڑی ہیں انہی پر اکتفا کریں تو عام حالتوں میں وہ چیز ہمارے لیے مشکلوں کا باعث بن جاتی اگر اس قانون میں ترقی کی صورت خود شارے نے خود قانون ساز یعنی خدا اور ندی نے ہمیں اس کا راستہ نہ بتایا ہوتا یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں سے تعلق رکھتی ہے یعنی یمن کو ایک گورنر جب بھیجا گیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو تو ان سے حضور نے دریافت کیا کہ کس طرح حکام دیا کرو گی دماتحکم انہوں نے جواب دیا بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق رسول اکرم نے پوچھا فَاِلَمْ تَجِد اگر تم قرآن میں مطلوبہ چیز نہ پاؤ تو کیا کرو گے تو انہوں نے جواب دیا فَبَسُنَّتِ رسول اللہ اس صورت میں میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق احکام دیا کروں گا رسول اللہ نے اس پر مزید سوال کیا فعلم تجید اگر سنت میں بھی تمہیں مطلوبہ چیز نہ ملے تو کیا کرو گے تو ان کی الفاظ تھے اج تہید و بے ولا آلو میں اپنی رائے کے مطابق کوشش کروں گا قانون معلوم کرنے کی اور کوئی دقیقہ نہ چھوڑوں گا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند فرمایا برقرار رکھا بلکہ دعا دی تھی ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف یہ کہا اے اللہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو جس چیز کی توفیق دی ہے اس سے اللہ کا رسول خوش ہے اس سے بڑھ کر کوئی تاریخ اور ہو نہیں سکتی یہ چیز اسلامی قانون کو زندگی دینے والی اور برقرار رکھنے والی اور ہر ضرورت میں اس کو کام آنے والی تھی اور اسی کی وجہ سے ایک غیر جانبدار شخصیت کہہ سکتا ہے کہ اسلامی قانون چودہ سو سال سے آج تک چلا رہا ہے اور اس میں آئندہ بھی چلنے کی تاریخ قوت پائی جاتی ہے اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو صرف قرآن اور حدیث پر اتفاق کرنے کی ضرورت ہوتی اور ممکن ہے بعض لوگ قرآن مجید کی آیتوں سے استمبا کر سکتے تو بعض لوگ استمبا نہیں کر سکتے اور جو استمبات نہیں کر سکتے وہ حیران ہو جاتے کہ ہم کیا کریں باقی عطا یہ چیز بارہا پیش آتی ہے کہ ایک ہی چیز سے بعض لوگ کچھ چیز کچھ سمجھ لیتے ہیں اور نتیجہ استعمال کر لیتے ہیں اور بعض دوسرے لوگوں کی نظر اس تک نہیں پہنچتی اور وہ شردر اور حیران ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا امام اعظم مبویفا رضی اللہ کے متعلق جس سے ان کی ذہانت کا ذکر کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ یہ مثال دینا ہے کہ کس طرح ایک ہی چیز سے بعض لوگ کچھ سمجھ جاتے ہیں بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے لطیفے کے طور پر خصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایک خاندان میں میاں بھی میں کسی بات پر جھگڑا ہوا رات کو اور پہلے شوہر نے قسم کھائی اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو تجھے طلاق ہے طلوع آفتاب سے خبر اگر تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو تجھے طلاق ہے بیوی بھی بہت جلی بھنی تھی اس نے بھی قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم طلوع آفتاب سے خبر میں تجھ سے بات نہیں کروں گی کہ دونوں چپ ہو گئے سوئے یا نہیں سوئے یہ تو معلوم نہیں دونوں چپ ہو گئے اس کے بعد اذان ہوئی طلوع فجر کا وقت آ گیا شوہر پہلے نماز کو جاتا ہے اور پھر شہر میں مختلف فقار کے پاس پہنچ کر پوچھتا ہے حضور یہ واقعہ پیش آیا کیا حکم دیا جاتا ہے وہ پہلے ابن سیرین نامی مشہور فقیر کے پاس پہنچ کر جب قصہ سناتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں قصور تمہارا ہے طلاق ہو گئے کیونکہ تم نے کہا تھا کہ بیوی اگر بات نہ کرے تو آپ طلوع آفتاب تک تو طلاق ہو جائے گی اور طلوع آفتاب ہو گیا اس نے بات نہیں کی میں کچھ نہیں کر روتا دھوتا وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا وہی قصہ ان کو بھی سنایا تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں یہ جی کوئی بات نہیں تم شوق سے اپنی بیوی کے پاس ہو طلاق ولاق کچھ بھی نہیں جی. وہ شخص حیرتہ ہو گیا یہ کیسی بات ہے واپس ابن سیرین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بات میں امام ابو ونیفا کے پاس گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑی تنہیں ایک صدمہ ہوا ددی یہ کیا بات ہے چنانچہ اس شخص کے ساتھ خود ابو ونیفا کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو ونیفا اللہ سے ڈرو تم کیا کر رہے ہو ایک شخص کو طلاق ایک عورت کو طلاق پڑ چکی ہے تم کہتے ہو کہ طلاق نہیں پڑی وہ اس کے ساتھ رہے تو ذنا کاری کرے گی اس کے تم ذمہ دار ہوگے خدا کے پاس یہ کیا بات ہے ابو حنیفہ نے کہا میاں ذرا قصہ دوبارہ سنا سنایا پہلے میں نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر طلوع فجر تک بات نہ کرے تو تجھے طلاق ہے تو بیوی نے اسی وقت جواب دیا خدا کی قسم میں طلوع آفتاب تک بات نہیں کروں تو ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اپنی رائے پر خواہ ہوں طلاق نہیں پڑی کیونکہ اس, شخص, اس, کی بیو, اس کی اس شخص نے یہ نہیں کہا تھا کہ عورت کون سی بات کرے جب اس نے کہا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی یہ بات کرنا ہی ہوا ان حالات میں وہ شرط کے عورت بات نہ کرے تو طلاق ہوگی وہ پیش ہی نہیں آئی تو آپ دیکھ رہے کہ کس طرح ایک ہی واقعے سے ایک شخص کچھ سمجھ لیتا ہے اور دوسرے شخص کی نظر اس تک نہیں پہنچتی بغیر اس کی اس کا کچھ قصور ہوا غرض اسلامی قانون کے ترقی کے متعلق اگر اشتہ کی اجازت سے نہ دی گئی ہوتی اور سب لوگوں کو قرآن و حدیث جیسی مشکل چیز ہی پر اعتماد کرنا پڑتا تو کچھ لوگ اسے سمجھ سکتے کچھ لوگ نہیں سمجھ سکتے حصول و حدیث کا نہیں ہوتا ہماری انفرادی کم فہمی اور کمزوریوں کے باعث ایسا ہوا ہوتا رسول اللہ کی وفات کے بعد جیسا کہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہی کے ذریعے سے نئے قانون کے بنانے یا کسی پرانے قانون کو منسوخ کرنے کا امکان باقی نہ رہا تو لوگ مجبور ہو گئے کہ موجودہ قانون ہی پر اکتفا کریں اور ضرورت پر اس اجازت کے باعث جو ابن جبل کو دی گئی تھی کہ اشتہاد کرو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے لگے کبھی انفرادی غور و فکر کے ذریعے سے چاہے قاضی کا کام ہو یا مفتی کا یا فقاف پڑھانے والے استاد کا اور کبھی اجتماعی غور و فکر لوگ آپس میں بحث کرتے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے ایک صاحب اولن ایک چیز بیان کرتے دوسرے صاحب اس پر اتحاد نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا اس میں فلاں خامی ہے میری رائے میں یوں کرنا چاہیے اور اس کے بحث مباحثے سے لوگ کسی نتیجے پر پہنچتے اور لفا راشدین کے زمانے میں یہ چیز خاص کر مفید ثابت ہوئی تھی کیونکہ رسول اللہ کی پرمودہ اخوال مثلاً ابھی جمع نہیں ہو تھے بخاری مسلم سطح کی کتابیں ابھی لکھی نہیں گئی تھیں لوگوں کے علم اور حافظے میں تھی اور لوگوں کا علم و حافظہ ابھی تک پول نہیں ہوا تھا جانے ہر شخص کو ایک چیز کا علم تھا اس سے دوسرے کو علم ہونا ضروری نہیں تھا جب آپس میں مل کر مشورہ کرتے تو اس وقت بعد سب کانشیس چیزیں یاد آ جاتی ہیں ہاں مجھے یاد آیا رسول اللہ نے ایک دن یوں فرمایا تھا تو اس طرح اسلامی قانون کے متعلق جو قانونی معلومات حدیث میں تھی ان کا جمع کرنے کا سلسلہ آغاز ہو گیا تھا یہ چیز ترقی کرتی جاتی ہے جیسا کہ میں گزشتہ لیکچر میں بیان کر چکا ہوں Uh, ان یونیورسٹیوں میں جہاں نسل ہا نسل تک کسی خصوصی موضوع پر uh, مصنفہ کی تعلیم کا انتظام کیا گیا اس سلسلے میں سب سے زیادہ ممتاز مدرسہ جہاں اسلامی قانون کی تعلیم دی جاتی رہی وہ کوفے کا تھا شہر کوفہ آج بھی عراق میں موجود ہے اور uh, بچے کے ایک چھوٹا سا گاؤں بن کر رہ گیا ہے لیکن اس کی تاریخی پریسٹیج اب تک برقرار ہے اس علاقے کو کچھ خصوصیتیں حاصل ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان خصوصیتوں کے باعث یہ امتیاز اسے حاصل ہوا یا مہاد اتفاقی بات ہے وہ خصوصیتیں یہ ہیں کہ جس مقام پر آج شہر کوفہ آباد ہے پرانے زمانے میں اس کے سبرس میں ابھی اس کے روس کے آثار ملتے ہیں ہیرا نامی شہر پایا جاتا تھا اور ہیرا وہ شہر ہے جو جاہلیت کی عربی تاریخ میں بہت ممتاز مقام سمجھا جاتا ہے تمدن و تہذیب کے سلسلے میں یہ شہر تھا تو ایرانیوں کے خطرے میں لیکن وہاں کی آبادی تھی عرب اور یہ عرب عراقی عرب نہیں تھے بلکہ یمن سے عراق آئے تھے یمن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ پورے جزیر رہنما عرب میں سب سے زیادہ خوش نصیب ملک تھا جہاں پانی پایا جاتا ہے جہاں مئین اور سبا کے تمدن اور بڑی بڑی سلطنتیں گزر چکی ہیں وہاں کے کھنڈر اور آثار قدیمہ دیکھ کر انسان آج بھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے جہاں سیل العریم کا جو مشہور تالاب تھا اس کے محض تعمیر کے لیے اب کئی ارب روپیے درکار ہونے سمجھے جاتے ہیں غرض یمن ایک بہت ہی متمدن علاقہ رہا ہے زمانے قدیم میں اور یمن والے جا کر بستے ہیں مقام شہر ہیرا میں وہاں ان کا تمدن اور ان کی تہذیب بھی آس پاس کے لوگوں کو گرویدا کر لیتی ہے اس حد تک کہ ایک تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ایران کا شہنشاہ اپنے بیٹے کو بلی عہد کو کم عمری میں تعلیم و تربیت کے لیے اپنے شہر کی یونیورسٹیوں میں ہیرہ کو بھیجتا ہے کہ اس عرب حکمران کی نگرانی میں وہ تربیت پائے اسے ڈر نہیں ہے کہ وہ اس کی ذہنیت کو بگاڑ دیں گے اس میں غلامانہ ذہنیت پیدا کریں گے اس کے بد خلاف حکمران کو پورا اعتماد ہے کہ اس عرب علاقے میں اگر میڑا بیٹا تربیت پائے تو اس میں عیاشی نہیں آئے گی اس میں کام سے غفلت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا اس کے برخلاف وہ مستعد رہے گا اور فلاں فلان وہ اس کو بھیجتا ہے اور اس کا خیال صحیح بھی ثابت ہوا اور یہ بچہ بھی جو بحرام گور کے نام سے مشہور بادشاہ گزرا ہے وہ اس کا شکر گزار بھی رہا چنانچے اس کے جو بادشاہ کی اور ایک اونٹ پر سوال دکھایا جاتا خیر بہرال تھا جہاں پرانے زمانے میں ایک بہت ہی ممتاز عربی سلطنت گزر چکی ہے اور اس میں عربی یعنی یمنی اور ایرانی روایات کو کا سنگم ہو کر ایک نئی شکل کا تمدن پیدا ہونا ہمیں اسی مقام پر نظر آتا ہے گویا یہ اور علاقوں سے ایک ممتاز اور بہتر اور برتر چیز تھی جب حضرت عمر کے زمانے میں عراق فتح ہوا تو انہوں نے اپنی سیاسی فراست کی بنا پر فوراً ہی مفتوحہ علاقوں میں چھاونیاں قائم کی عربوں کو عرب سے بھیجا کہ جا کر اس مختوا علاقے کے اندر کسی مقام پر بسو جو فوجی نقطہ نظر سے اہم ہو تاکہ وقت ضرورت عرب سے تمہیں کمت پہنچائی جا سکے اور تم وقت ضرورت فورن کسی فساد اور فتنے کے مقام کو جا کر انسداد کر سکتے ہو اور دشمن کی سر کو بھی کر سکتے تو انہوں نے علاوہ اور شہروں کے ہیرا کا انتخاب کیا اسلامی چھاونی بنانے کے لیے البتہ انہوں نے اپنی فراست سے یہ بھی معلوم کر دیا حضرت عمر نے کہ پرانے شہر کے اندر اربوں کو بسانا مناسب نہیں اس مقام کو تو انہوں نے چن لیا لیکن اس شہر کو نہ چنا چنانچہ کہا کہ تم اسے ذرا فاصلے پر میل عاد میل کے فاصلے پر شہر کے مضافات میں ایک نیا شہر بنا کر بسو تمہارے علاقے میں اجنبی نہیں ہوں گے اجنبیوں کے علاقے میں تم نہ رہو گے اور یہ خالص اسلامی شہر تھا اس میں بھی حضرت عمر نے جو نو آباد کار بھیجے وہ اکثریت یمن کی تھی یمن سے دوبارہ ایک سیلاب آتا ہے کہنا چاہیے مہاجرین کا اور اس مقام پر بستا ہے لیکن صرف یمنی ہی نہیں تھے ان میں غالباً اٹھاون ایسے صحابہ بھی تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہ چکے غلط یہ کہ ایک مجموعہ تھا اسلامی روایات کے حامل لوگوں کا جو شہر کوفہ میں بسے اور پرانے روایات میں مزید نئے روایات کا اضافہ ہوتا ہے یعنی یمنی روایات اور یورانی روایات میں اب اسلامی روایات کا بھی اضافہ ہوتا ہے ہر کی آمد عمارت نوساخ کی جو ضرب المسل ہے اس میں اگر ہم پرانی عمارت کو ڈھا کر نئی عمارت بنائیں تو ہمیں ترقی زیادہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت اسلامی تعلیم کی متخاضی ہوتی ہے تو حضرت عمر نے وہاں کی جامع مسجد میں جو کہنا چاہیے کہ گورنر کے مکان کا جس تھی ایک بڑے عالم صحابی کو بھیجا یہ حضرت عبداللہ مسعود تھے اور جیسا کل میں نے اشارتاً بیان کیا ان کے تقرر نامے میں حضرت عمر نے یہ لکھا تھا یہ اے اہل کوفہ میں اپنے آپ پر تم کو ترجیح دیتا ہوں اور ایثار کر کے میں اس شخص کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں جس کی خود مجھے ضرورت ہے یہ رسول اللہ کے نہایت ہی محترم صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو بطور معلم کے تمہارے پاس آتے ہو غفلت نہ کرنا ان سے استفادہ کرنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق جیسا میں نے بیان کیا وہ طبیعتاً خانون کی طرف مائل تھے وہ اچھے فقی تھے ممکن ہے وہ اچھے عدیب نہ ہوں ممکن ہے وہ اچھے سپاہی نہ ہوں ممکن ہے وہ اچھے صوفی نہ ہو اگرچہ کہ وہ تھے لیکن انہیں خاص ملکہ تھا خانونی نکات کے پیدا کرنے کا جب ان سے کوئی شخص کچھ چیز پوچھتا تو فوراً ہی اس وہ اس کے متعلق ایسی چیزوں سے استدلال کرتے جن پر اور لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی چنانچہ وہ وہاں مقیم رہے وہاں تعلیم دیتے رہے اور وہاں تربیت کر کے اپنے شاگردوں کو اپنی جان کے قابل بناتے رہے اور جیسا میں نے بیان کیا کل کے لیکچر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات کے بعد ان کے ایک شاگرد القمہ انقی پھر اس کے بعد ان کے ان کے شاگرد ابراہیم النخعی پھر ان کے بعد ان کے شاگرد حماد ابن سلیمان جو ایرانی تھے پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ جو ایرانی ہی تھے وہ اس سلسلے میں تیسری یا چوتھی نسل میں وہاں پیدا ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ کی ولادت سن اسی ہجری میں ہوئی اور وفات سن ایک سو پچاس ہجری میں جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اموی دور اور عباسی دور دونوں کو دیکھتے ہیں عباسی خلافت سن 132 ہجری میں شروع ہوئی اور ان کی وفات ہوتی ہے 150 ہجری میں تو بنی امیا کا آخری دور اور بنی عباس کا ابتدائی دور ان کے سامنے گزرتا ہے ان کے نام کا دوبارہ ذکر کرنا اس سلسلے میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تعلیفوں میں ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے کتاب الرائے کے نام سے تھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز سراس سے موجود نظر نہ آئے تو اشتہاد کرنے کی ضرورت ہے اشتہاد رائے کے ذریعے سے ہوتی ہے کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل کے الفاظ یہ تھے اج تحید و بے رائے میں اپنی رائے سے اشتہاد کروں گا تو امام ابو نفا نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی کتاب الرائے یعنی آدمی رائے کس طرح سے قائم کرے قانونی مسائل میں رائے کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اسے کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے بس قسمت ہی ہے کہ یہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی غالبا جب بغداد پر لاکھو خان کا حملہ ہوا اور وہاں کی لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک کر تباہ کی گئیں ممکن ہے اس کتاب کے نسخے بھی ضائع شدہ مجموعے میں رہی ہوں ضائع ہو گئی ہوں مجھے اس سے کوئی فی الوقت بحث نہیں ہے کہ اس کے کی مندرجات کیا تھے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قدیم ترین کتاب ہے جس کی طرف ہمارے مول اشارہ کرتے ہیں اور جو اصول فقہ کے موضوع کی وہ ایک چیز ہے اصول فقہ اپنے موجودہ مفہوم میں اس کتاب میں غالباً نہیں ہوگا لیکن رائے سے استفادہ کر کے قانون کو بنانا قانون کو بدلنا قانون کا مفو معلوم کرنا اس کی تعبیر کرنا والوں سے بیان کیے گئے ہوں گے اور یہ اولین کتاب ہے جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے ممکن ہے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر تحریرا نہیں تو عملا کام کیا گیا ہو یا یعنی امام ابو ونیفہ کے استادوں نے بھی رائے سے کام لے کر فتوے دیے ہو سوالوں کا جواب دیا ہو یہ ممکن ہے لیکن انہوں نے اس پر کوئی کتاب لکھی تھی یا نہیں اب تک ہمیں اس کا پتا نہیں چلا اس لیے فی الحال ہم یہ فرض کریں گے کہ اس موضوع پر پہلی کتاب امام ابو حنیفہ کی کتاب الرائے ہے امام ابو حنیفہ نے قانون کی بہت بڑی خدمت کی اس خدمت میں ایک تو کتاب الرائے کا لکھنا ہے ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ یہ کہ انہوں نے انٹرنیشنل لا پر ایک کتاب لکھی اس کا انشاءاللہ اللہ کل کے لیکچر میں میں آپ کو سراس سے بیان کروں گا انٹرنیشنل لا بھی ایک ایسا علم ہے جو اسلام سے پہلے عمل ان دنیا میں موجود نہیں تھا اس چیز کو علم بنانا اور عالم شمول حیثیت سے یعنی ساری دنیا کے لوگوں کے متعلق استعمال میں آنے والا انٹرنیشنل لا بنانا یہ مسلمانوں کا کام ہے اور اس موضوع پر بھی امام ابو انیفا نے ایک کتاب لکھی اسے کتاب السیر کا نام دیا ہے ایک اور چیز جس کا مجھے ذکر کرنا ہے اب وہ یہ کہ انہوں نے علم کا ذوق اپنے شاگردوں میں بھی پیدا کیا امام ابو این خا جو بڑی خاص چیز ہے اس ذوق کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ طوطا مینا کی طرح سے مولوی صاحب نے جو ہمیں بتایا اسے ہم حص کر لیں اور حضب الورہ دیا کریں یہ امام ابو ونیفا کا تصور نہیں ہے وہ اپنے شاگردوں میں ذاتی رائے اور آزادی رائے ٹھونس ٹھونس کر دھرتے گئے نتیجہ یہ تھا کہ ہر بات میں جو استاد کہتا ان کے شاگرد ادب کے ساتھ لیکن پورے استقامت کے ساتھ کہتے نہیں استاد ایسا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اختلاف کرتے تھے اس اختلاف کو استاد خوشی سے گوارا کرتے پوچھ کے کیوں اور پھر اگر وہ دلیلیں بیان کرتے تو ان دلیلوں کی وہ محبت کے ساتھ جیسا کہ باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے تردید بھی کرتے اور شاگرد بھی ظاہر ہے کہ ہر دھرمی نہیں رکھتے تھے استاد کی بتا چیز کی روشنی میں اگر ان کے سمجھ میں آ جاتی قبول کر لیتے مگر اس کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ فق حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے پر شاید پندرہ فیصد مسلوں میں عمل کیا جاتا ہو اور باقی پچاسی فیصد مسلوں میں صاحبین کی رائے یعنی اگر امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی متفق ہوں تو ان کی رائے پر فتوا دیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کی رائے پر نہیں دیا جاتا یہ سب نتیجہ ہے اس تربیت کا جو امام ابو ونی اپنے شاگردوں کو دیتے رہے کہ اندھی تقلید نہ کرنا خود سوچنا آزادی رائے رکھنا اور حق کے سوائے کسی اور چیز کو قبول نہ کرنے کا اپنے میں جذبہ پیدا کرنا نتیجہ ابن خلیقان نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام اصول اور کتاب الاصول تھا تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اصول فقاہی کے متعلق تھی غالباً کتاب الرائے کی شرح ہوگی امام ابو منیفا نے اپنی کتاب الرائے لکھنے کے بعد اس کا درس بھی دیا ہوگا درس کے دوران میں شرح بھی ہوتی گئی ہوگی اعتراضات بھی ہوئے ہوں گے جوابات بھی, بھی دیے گئے ہوں گے اور اس مباحثے اور اس تدریس کے نتیجے کے طور پر امام ابو یوسف نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جس کا نام تھا کتاب الرصول افسوس ہے کہ یہ کتاب بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی دوسرے شاگرد ہیں ممتاز شاگرد امام محمد شیبانی ان کے متعلق ایک حالیہ شائع شدہ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی اور کچھ خلاصہ بھی اس کا اس میں آیا ہے کہ امام محمد شیبانی کی کتاب الرصول میں کیا چیزیں تھیں میرا اشارہ معتضی مذہب کے امام ابو الحسین البصری کی تاریخ تعلیف کتاب الاصول سے ہے معتضل فرقے کی کتابیں بہت کم ملتی ہیں اتفاق سے اصول الفق نامی ایک کتاب ملی دو تین نسخے اس کے ملے ایک نسخہ استنبول میں ایک نسخہ مصر میں ایک نسخہ یمن میں اور ان سب کی مدد سے اس کتاب کو شائع کیا گیا جو اصول فقہ کی سب سے اہم کتاب سمجھی جا سکتی ہے لیکن مجھے اس کتاب سے زیادہ اس, اس جملے پر آپ کی توجہ منعقد کرانی ہے اور لکھتا ہے امام محمد شیبانی نے کہا کہ اصول فقہ چار چیزیں ہیں قرآن حدیث جی خلاصہ تھا ان کی کتاب کا جس کی طرف ابو حسین البسری کی کتاب میں اشارہ ملتا ہے جس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے کتاب الرائے کی شرح کے طور پر اصول ففا کی کتابیں لکھ ڈالی اس رائے کے قائم کرنے کی ایک اور وجہ ہے ابھی چند منٹ پہلے میں نے آپ سے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف کتاب الشیر منسوب ہے یعنی انٹرنیشنل لاپر پر انہوں نے ایک کتاب سیکھی اگرچہ وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے بجو چین اقتباسات کے لیکن اسی نام کی کتابیں ان کے کم سے کم تین یا چار شاگردوں نے بھی لکھی ہیں ابراہیم الفظاری ایک شاگرد ہے ان کی کتاب السیر کا موجود ہے ابھی مانسکرپٹ کی صورت میں امام محمد شیبانی نے دو کتابیں لکھی کتاب السیر الصغیر اور کتاب السیر القبیر یہ دونوں بھی ہم تک پہنچ چکی ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ کے باد اور شاہ کے نے بھی کتاب لکھی اس کا نام تھا کتاب و سیر امام ابو حنیفہ کے معاصروں میں امام مالک ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے کتاب و سیر ایک اور معاصر امام اوزائی ہے وہ بھی کتاب لکھتے ہیں جس کا نام بھی کتاب السیر ہے اسی طرح واقبی مشہور معرف جو قابل تھے وہ بھی معاصر ہیں وہ بھی ایک کتاب لکھتے ہیں اس کا نام بھی ہے کتاب السیر انٹرنیشنل جب کتاب السیر کو امام ابو حنیفہ کے متعدد شاگرد اپنا لکھتے ہیں استاد ہی کی کتاب کا نام رکھ کر اپنی نئی تعلیشیں کرتے ہیں جو غالباً استاد سے سنے ہوئے لیکچروں کی احساس پر تھے کہ استاد کی بتائی ہوئی چیزیں خود ان کی اپنی اضافہ کردہ چیزیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کتاب الرائے کی تدریس کے سلسلے میں بھی وہی بات پیش نہ آئی ہو اور ان کے ایک سے زیادہ شاگردوں نے اس موضوع پر کتاب نہ لکھی ہو اور ممکن ہے کہ اصول کا نام بھی خود امام ابونی پہی نے لیا ہو کتاب الرائے کی تدریس کے سلسلے میں اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد یہ بتانا ہے کہ کتاب الاصول یعنی علم اصول کی جو کتابیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں ان میں سے یہ کتابیں تین کتابیں یعنی امام ابو حنیتا کی کتاب الرائے اور امام ابویوس امام شیبانی کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں جو کتاب ہم تک پہنچی ہے وہ امام محمد شیبانی کے ایک شاگرد امام شافع کی ہے امام شافع بوقتے واحد کئی ٹریڈیشن کے حامی وہ امام محمد شیبانی کے شاگرد ہیں جس سال وہ پیدا ہوئے ایک سو پچاس میں اسی سال امام ابو حنیفا کا انتقال ہو گیا اس لیے براہ راست امام ابو حنیفا سے استفادہ نہیں کرے لیکن ان کے ایک ممتاز شاگرد امام محمد شیبانی کے وہ شاگرد رہے سالہ سال اسی طرح وہ شاگرد رہے امام مالک کے مدین منورہ جا کر ان سے سالہ سال تک درس لیا اسی طرح انہوں نے فلسفہ و منطق کی بھی تعلیم پائی علم کلام کی تعلیم پائی اس زمانے میں معتضلا فرقے کا بہت بول بالا تھا ان سے مباحث بھی کرتے رہے غرض یہ کہ امام شافعی کی ذات میں کئی ایسی چیزیں جمع ہو گئی تھیں جس کے باعث وہ اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے سکی جن میں سے ایک حزب ذیل ہے مسلمانوں نے جیسا کہ آج ہے پرانے زمانے میں بھی ایک چیز پائی جاتی تھی جو مسلمانوں سے مخصوص نہیں اور قوموں میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ قدامت پسند ہوتے ہیں اور بعض لوگ جدت پسند ہوتے ہیں نتیجہ یہ تھا کہ اگر چند لوگ حدیث کی تعلیم پانے حدیث کو جمع کرنے کے کام میں مجبول تھے تو چند لوگ دوسرے علوم سے دلچسپی رکھتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ بعض وقت فقح کو جنہیں قانون کے علم سے دلچسپی تھی اور جو منطق اور فلسفے کی مدد سے اسلامی قانون کو ترقی دینے میں مشغول تھے یہ آسان بات ہے سمجھنا کہ بعض وقت میں حدیث کا علم نہ ہو حدیث کا علم حدیث سے خصوصیت رکھنے والے طلباء کو ہوگا اور ان فخ کو نہیں ہوگا جو قانون سے دلچسپی رکھتے ہیں علم حدیث سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ امام شافی کے زمانے میں ایک شدید کشمکش پیدا ہو گئی اہل حدیث میں اور اہل رائے میں آج کل اہل حدیث جو نام دیا جاتا ہے اس معنی میں میں نہیں لے رہا ہوں اہل حدیث سے مراد یہ تھی وہ لوگ جو رسول اللہ کے فرمودہ اخوال کو جمع کرنے اس کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھے اور یہ ان کی اسپیشیلٹی ان کی خصوصیت تھی اور اہل رائے سے مراد فقہ تھے جو اسلامی قانون کو جمع کرنے اور ترقی دینے میں مشغول تھے اور ان دونوں میں کشمکش اس بنا پر تھی کہ اہل رائے کو حدیث سے واقفیت کم تھی اور وہ یہ فرض کر کے کہ قرآن میں نہیں ہے تو وہ اسلام میں چیز پائی ہی نہیں جاتی اس سکوت کے باعث قیاس کر کے اجتہاد کر کے وہ نئے کام دیا کرتے اور اتفاقاً ایسا ہوتا بعض بعض وقت کے اس مسئلے کے متعلق حدیث میں ذکر آ چکا ہوتا لہٰذا اہل حدیث کہتے ہیں یہ لوگ تو کافر ہیں رسول اللہ کی حدیث موجود ہوتے ہوئے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ وہ آمدن نہیں ہوتا تھا انہیں واقفیت نہیں تھی امام شافعی کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اہل حدیث محدثوں سے بھی تعلیم پائی اور اہل رائے فقاط سے بھی تعلیم پائی فلسفہ اور کلام کی بھی تعلیم پائی تو ان کی ذات کی حد تک ایک ایسا اچھا نمونہ اسلامی عالم کا پیدا ہو گیا جو نقطۂ ایک اتصال پیدا کرنے اور رب پیدا کرنے کا باعث بن سکے چنانچہ امام شافعی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ رہا ہے کہ اہل حدیث اور اہل رائے کو متحد کر لے حدیثوں سے وہ زیادہ واقف تھے اور استمب اور استقرا اور استنتاج اور اشتہاد کے فن سے بھی وہ ماہر تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسی چیز بیان کرتے جس سے اہل حدیث بھی خوش رہتے اور اہل رائے بھی خوش رہتے تو امام شافی کا جو کنٹریبیوشن مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے متعلق ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کو جس کا نام ہے کتاب الرسالہ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول فقہ کی قدیم ترین کتاب جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ یہی رسالہ ہے اب اس کے ترجمے بھی مختلف فرنگی زبانوں میں ہو چکے ہیں ممکن ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہو اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام شافی نے ہر رسالہ لکھ کر ایک نئے علم کی بنیاد ڈال دی بنیاد مستحکم کر دی بنیاد مکمل کر دی اس لیے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بات کی صدیوں میں ہمیں ذرا بھی بدلتی ہوئی ذرا بھی رد کی جاتی نظر نہیں آتی حتیٰ کہ اصطلاحات بھی جو امام شافی نے دیے وہی و ان آج تک چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں رسالہ کے معنی ہوتے ہیں خط کے اور اس کتاب کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ امام شافعی نے اپنے ایک شاگر کی درخواست پر جس نے کہا تھا کہ استاد ہمیں اس موضوع پر یعنی اصول جگہ پر ایک تحریر دیجیے جسے ہم استفادہ کریں تو انہوں نے ایک جواب دیا ڈیڑھ سو صفوں کا اور یہی ہے کتاب الرسالہ اس کتاب الرسالہ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ قانون کسے کہتے ہیں قانون کس طرح بناتے ہیں قانون کے ماخذ کیا کیا ہیں ان ماخذوں میں اختلاف ہو تو کس طرح اسے دور کیا جاتا ہے نیا قانون کس طرح بناتے ہیں پرانا قانون کس طرح منسوخ کرتے ہیں الفاظ کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے گیا اس میں ڈکشنری کا علم بھی ہے گرامر کا علم بھی ہے بلاغت و عروض کا بھی علم ہے اور مثالیں بھی دی گئی ہیں ساتھ ہی ساتھ بہت ہی دقیق انداز میں اپنے مخالفین کے جوابات بھی ہیں مثلاً امام شافی کے زمانے میں معتدلا فرقہ براج رہا تھا اس فرقے کا تصور یہ تھا جسے میں بدنیتی کا نہیں کہتا نیکنیتی ہی کا کہ حدیث پر اعتماد کرنا آسانی سے ممکن نہیں جاناچہ اب مشہور بھی ہو گیا ہے کہ معتزلہ حدیث کو رد کرتے ہیں لیکن یہ ایک اشتراع ہے ایسا نہیں تھا ابوالحسین البصری المعتری کی اس کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ معتدری فرقے کی مؤث کی تعریف ہے اور اس میں وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ حدیث پر کس طرح اعتماد کیا جائے حدیث کے کی متعلق کیا رائے رہی ہیں اور کوئی سننی بھی اس کے بیان کردہ امور سے سرمون آج اختلاف نہیں کرتا Uh, کیا چیز تھی جس کی بنا پر معتضلا کو مت متون کیا جاتا تھا کہ وہ حدیث کو قبول نہیں کرتے اور اس سلسلے میں امام شافی نے کیا کیا اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے الحسین البصری نے لکھا ہے کہ معتضل فرقے کے ماہروں عالموں اماموں میں حدیث کے متعلق سب سے شدید رائے نظام نامی شخ نے دی ہے اس کی رائے لوجیکلی بہت ٹھیک معلوم ہوتی ہے نظام کہتا ہے اسلامی قانون یعنی قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ کوئی دعوی کیا جائے تو اس کے دو ثبوت ہوں دو آدمی اس کی گواہی دے لہذا رسول اکرم کی حدیثوں میں سے کسی حکم سے کوئی قانون بنتا ہو تو ضرورت ہے کہ اسے دو راوی ہمیں ملے ایک آدمی کی رائے نہ کافی ہوگی یہ وہی چیز ہے جسے بعد میں خبر کا نام دیا گیا ہے یعنی ایک آدمی بیان کرے کیا اس پر ہم عمل کریں یا نہ کریں نظام کی رائے تھی کہ خبر واحد پر عمل نہیں کیا جا سکتا اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہے اس لیے کہ قانون کا تقاضا ہے کہ کسی دعوے کی تائید دو گواہ کریں اور اس کی امام اور دوسرے گیا مسلمان فخر نے کی خاص کر اہل حدیث محدثین نے اور امام شافعی نے اس کا جواب عالمانہ انداز سے دیا جس کے بعد سے معتزیلہ کا جو اعتراض تھا کہ خبر واحد ناقابل اعتماد ہے اس کی اہمیت بالکل ہی ختم ہو گئی اور لوگ ایک آدمی کی بیان کردہ حدیث پر بھی عمل کرنے لگے وہ کیا تھا امام شاپی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایسے بہت سے واقعات انتخاب کیے جس میں ایک آدمی کی شہادت پر تعمیل کر دی گئے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مختلف محلوں میں اور لوگوں سے بابا بلند کہہ دو کہ قبلہ اب بیت المقدس کی جگہ کعبے کی طرف ہو گیا ایک ہی شب بھیجا گیا اس نے کہا کہ اپنے رخ کو بجائے بیت المقدس کے کعبے کی طرف موڑ لو نماز میں لوگوں نے اس پر عمل کیا اس کے کی معنی یہ ہے کہ عہد نبوی میں ایک آدمی کی شہادت پر عمل کیا جاتا تھا اور کبھی نہیں پوچھا گیا کہ دو آدمی اگر رسول اللہ کے حکم کی اطلاع دیں تو ہم مانیں گے ورنہ ہمرت کریں گے ایسا نہیں اسی طرح انہوں نے ایک اور مثال دی ہے ایک دن मुनवरा منورہ میں ایک رسول اللہ کا روانہ کردہ شخص ڈھنڈورا پیٹتا ہوا نکلتا ہے اور چلا چلا کر کرتا ہے اے مسلمانوں شراب کی ممانیت کا حکم نادل ہوا ہے شراب نہ پیو صرف ایک آدمی تھا جب ایسا ایک شخص حضرت انس کے مقام کے سامنے سے گزرا تو حضرت انس بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ میں بچہ تھا اور اپنے والدین کے مہمانوں کو شراب کے پیالے پیش کر رہا تھا تحفے کے طور تاکہ وہ پیئے. اتنے میں یہ جھنڈورا پیٹتا ہوا شخص آیا کا نام لیا ہے جنہیں اطلاع دہندہ اور اس نے کہا کہ شراب کی ممالک کا حکم آ گیا ہے تو میرے باپ نے کہا بیٹا اٹھو اور اس موجودہ شراب کو ضائع کر دو چنانچہ میں نے ایک ہتھوڑا لیا اور شراب کے پیتے کو مار کر اس کو بہا دیا اور جو لوگ شراب پی رہے تھے وہ بھی اسے پھینک ڈالا انہوں نے پھینک ڈالا وہاں بھی صرف ایک شخص کی اطلاع پر سب لوگوں نے عمل کیا امام شافی نے بہت سی مثالیں دی کہ تمہارا اصول تو ٹھیک ہے کہ اس دعوے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے لیکن رسول اللہ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تو اب ہم تمہاری تمہارے حکم کی بنا پر اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں پاتے ایک شخص کی گواہی کافی ہے Uh, امام ابو امام شافی کا یہ جو کنٹریبیوشن تھا کہ اہل حدیث کو اور اہل رائے کو متحد کر دیں اور اس طرح اسلامی قانون کی زیادہ بہتر خدمت کی جا سکے یہ ایسی چیز ہے جس پر عالم اسلام ان کی ہمیشہ کے لیے ممنون رہے گی نتیجہ کیا ہوا اب تک اہل حدیث صرف حدیث کو پڑھنے یاد رکھنے اور بیان کرنے پر اکتفا کرتے تھے اور دیگر علوم سے انہیں واقفیت نہیں ہوتی تھی منطق فلسفہ استقبال وغیرہ سے انہیں کوئی تعلق ہوتا تھا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بعض وقت لفظی مفہوم لے کر اس کے اطلاق پر اصرار کرتے تھے جو نامناسب چیز ہوتی تھی دوسری طرف اہل رائے ہر چیز میں قیاس کرتے اور اچھی تلاش نہ کر کے حدیثوں کو معلوم کر کے حدیثوں میں اس موضوع کے مطالعے جو حکام دیے گئے سے بے خبر رہ کر اپنی رائے سے قانون سازی کرتے تھے امام شافعی کا کنٹریبیوشن یہ رہا کہ محدثیم اپنے مواد میں ایک نظم پیدا کرتے ہیں اور بابواب حدیثیں لکھتے ہیں اور ایک ہی موضوع پر متعدد حدیثیں ہوں جن میں باہم اختلاف بھی ہو تو اس کو بھی ایک ہی جگہ جمع کرتے ہیں تاکہ اس پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آئے کون سی حدیث مقدم ہے کون سی حدیث متاثر ہے کون سی ناصف ہے کون سی منسوخ ہے ایک طرف یہ دوسری طرف اہل رائے حدیث کا بھی مطالعہ کرنے لگے اور صرف حدیث پر صرف قرآن پر اکتفا کرنے کی وہ انہیں اب ضرورت نہ رہی اس طرح اسلامی قانون کی ترقی کا ہے کہ نیا دروازہ کھل گیا امام شافی کی کوششوں سے اس وقت تک جیسا میں نے بیان کیا چار کتابوں کا ذکر ہوا کتاب الرائے امام ابو حنیفہ کی کتاب الاصول ان کے دو شاگردوں کی کتاب الرسال امام شافری کی اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً چودہ سو سال کا زمانہ ہوتا ہے انہیں ابتدائی کتابوں کی شرح کے سوا کوئی اور چیز نہیں چنانچہ امام محمد شیبانی کے شاگرد جساس ایک کتاب لکھتے ہیں جو غالباً ان کے استاد کی کتاب کی شرح ہوگی یا اسی نہج کے معلومات کو اس میں جمع کیا ہوگا اپنے نام سے یعنی استاد کے لیکچروں کو نوٹ کرتے رہے اور اس نوٹ کو اپنی کتاب کے طور پر انہوں نے شائع کیا لوگوں سے استفادہ کرتے رہے پھر اس کے بعد اس کی شرح لکھی گئیں جس کی تفصیل میں میں جا نہیں سکتا صرف یہ بیان کروں گا کہ اس علم سے شغف زیادہ تر ترکستان میں لیا گیا کہنا چاہیے کہ اس علم کی ترقی ترکوں نے دی اور ایسی دیسیوں کتابیں لکھی گئی جو یا تو تکرار پر مبنی ہیں یا شرح پر مبنی ہیں یا خلاصوں پر مبنی ہے مثلاً ایک بڑی کتاب الحسین البصری نے لکھ ڈالی جو دو جلدوں میں کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار صفوں میں چھپی ہے اس کا پڑھنا ہر شخص کے لیے آسان نہیں اس کا خلاصہ امام بیزابی نے بیس صفوں میں کر جو چیزاں بن کر رہے گی کہ بیس صفحے میں ایک ہزار صفوں کے معلومات اگر آئیں تو سوائے تخلیق اشاروں کے اس میں کوئی اور چیز ایک معمولی مبتدی تعلیم کے لیے ممکن ہے پھر بیزابی کے اس مختصر رسالے کی شرح اور شرح کے حاشی ان کا سلسلہ شروع ہوا کتاب تو درس کے طور پر پڑھائی جاتی تھی بیزابی ہی کی لیکن اس کو سمجھانے کے لیے شرحوں اور ہاشیوں حاشیت الحباشی کی ضرورت پیش آئی غرض یہ سلسلہ تھا جو اب تک چلا رہا ہے اور زمانۂ حال میں میرے خیال میں اس میں اگر کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے محروم سر عبدالرحیم تھے جو ایک زمانے میں ہندوستان کی اسمبلی کے بھی صدر تھے پھر بعد میں پاکستان میں بھی وہ رہے اور پاکستان کی بھی انہوں نے قانونی حیثیت سے بڑی خدمت کی ہے انہوں نے ایک زمانے میں جب وہ مدراس ہائی کورٹ کے جج تھے وہ تھے بنگالی مدراس ہائی کورٹ کے جج تھے تو کلکتہ یونیورسٹی کی دعوت پر غالباً ففا جو محمدن اسٹوڈنٹس کے نام سے کتابی صورت میں چھپ گئے ہیں جس میں انہوں نے ایک تھوڑی سی جدت کی ہے وہ جدت یہ ہے کہ پرانی اصول ففا کی کتابوں کے بیانات کو اور مواد کو بھی دخل دیا بیان کر دیا ہے اور حالیہ زمانے میں اور یورپ میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں فلسفے قانون وغیرہ اس سے بھی استفادہ کر کے سر عبد الرحیم کی محمد انجوری اسپروڈنس اصول فقاع کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے پرانے اصول فقا کی کتابوں میں ایک نیا باپ کھولتی ہے اور اس میں ہمیں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جس کا پرانے اصول کی کتابوں میں ذکر نہیں ملتا مثال کے طور پر, پر پرانے اصول فقاوی کتابوں میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ قانون کے ماخذ کیا ہے وہ کہیں گے کہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس اس میں یہ ذکر نہیں ہوگا کہ قوانین کس کس موضوع کے ہوتے ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ معاملات ہیں کچھ قانون ہیں سزا تازیرات ہے وراثت ہے لیکن اور بھی چیزیں ہیں جیسے انٹرنیشنل ہے جیسے کانسٹیٹیوشنل لا ہے اس کی طرف ہمارے پرانی اصول کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں آتا عبدالرحیم نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کیونکہ حالیہ زمانے کے یورپی مولک اپنی اصول کی کتابوں میں ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں تو ان دونوں معلومات کو سمو کر ایک ہی کتاب میں جمع کر دینا یہ عبدالرحیم کا کارنامہ تھا ایک چیز کی طرف مجھے اب آخر میں اشارہ کرنا ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے میرے لیکچر کے سلسلے میں اور وہ اشتہاد کا مسئلہ ہے یہ ہے کیا چیز غالباً میرے گزشتہ بیان سے گزشتہ دنوں کے بیانات سے آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ اشتہاد کی اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نے جبل کو اس شرط پر دی ہے کہ قرآن و حدیث میں ان کو سکوت ملتا نظر آتا ہو اگر قرآن میں سراحت ہے تو پھر اشتہاد کی کوئی گنجائش نہیں قرآن میں سکوت ہے لیکن حدیث میں اس کے متعلق سراحت آ چکی ہے تو پھر اشتہاد کا کوئی سوال نہیں اشتہاد صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ دو ابتدائی بنیادی اساس یعنی قرآن و حدیث بظاہر ہمارے سوال کے متعلق خاموش ہیں کو جواب نہیں دیتے طرز کو قانون معلوم کرنے کے متعلق یعنی اشتہار کو ہماری فقار نے بہت ترقی دی اس کے لیے لطیف فرق کے بنا پر بہت سے نام بھی دیے چنانچہ اشتہاد کا لفظ بھی ہے قیاس کا لفظ بھی ہے اجتمباد کا لفظ بھی ہے استدلال کا لفظ بھی ہے اسی طرح استلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سب باہم ایک چیز نہیں ہے ان میں باہم لطیف فرق پایا جاتا ہے اس میں اس سلسلے میں استحسان کا میں آپ سے خاص ذکر کروں گا استحسان حنفی مذہب کی خصوصیت ہے جس کو ان کے یعنی دوسرے اسلامی قانونی مذہبوں کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں یہ پسند نہ کرنا غلط فہمی کی بنافت ہے لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے کہ اسے پسند نہیں کرتے ہیں. چنانچہ آپ کو حیرت نہ ہونی چاہیے کہ امام شافی نے ایک رسالہ ہی لکھا ہے جس کا نام ہے ارد الفان استحسان. استحسان کی تردید کی دلیل تو اس کتاب کے پڑھنے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ استحصان کا انہوں نے ایک مفہوم فرش کر لیا ہے اور اس کی تردید کرتے ہیں نفیوں کو بھی اس سے انکار نہیں ہوگا لیکن ہنفی استحصان سے مدد لیتے ہیں قانون کی ترقی کے وہ اصل میں یہ مانا رکھتا ہے کہ اگر کسی چیز کے متعلق کسی فائدے سے فوری ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی جگہ ذرا اور گہرائی میں جانے کی کوشش کریں اور اس مفہوم کے پیش نظر ایک حکم دیں یہ ہے استحصال جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو یہ ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ معلوم ہوتا ہے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کو بعد لوگ سمجھ نہ سکے اور کہنے لگے کہ آپ کی رائے میں بہتر ہے تو ہمیں اس سے بہترین قانون کیا ہے مگر نفی اماموں کا استحسان سے کام لینے والوں کا مقصد استحسان کے معنی اپنی ذاتی رائے میں بہتر ہے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ امیختر مفہوم معلوم کرنا چاہتے ہیں بظاہر مفہوم کافی نہیں سمجھتے اور ایک امیختر وجہ معلوم کر کے اس امیختر وجہ کی بنا پر وہ احکام دیتے ہیں ایک مثال میں آپ کو دوں گا فرض کیجئے کہ میں آپ میں سے کسی کے سپرد کچھ امانت کروں کہ اسے فلاں کو پہنچا تو توقع یہی کی جائے گی کہ آپ وہی چیز وہ منزل مقصود تک پہنچائیں ہمارے ہاں آج کل ڈاخانے سے منی آڈر بھیجا جاتا ہے ایک رقم آپ ڈاخانے کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس امانت کو تم فلاں شخص تک پہنچا دو عام اصول یہی ہے کہ جو امانت آپ کے پاس دی گئی ہے وہی پہنچائی جائے پر اس کی کیجیے کہ بھاگل شہر سے روزانہ دس لاکھ کی رقم مختلف مقاموں کو بھیجنے کے لیے آتی ہے تو کیا دس لاکھ روپیے بھیجے جائیں اس کی ضرورت نہیں اس روپیے کو یہیں رکھا جاتا ہے اور مختلف شہروں کی شاخوں سے کہا جاتا ہے کہ اتنی رقم ہمارے حساب میں خلا شخص کو دے دو پھر سال کے آخر میں حساب کیا جاتا ہے کہ بہاولپور سے کتنی رقم وصول ہونی تھی بہاولپور کو کتنی رقم بھیجی جانی تھی وغیرہ وغیرہ اس کو آڈیٹنگ کے ذریعے سے حل کر لیا جاتا ہے تو عام قانون کے لحاظ سے اصل عمانت کو پہنچانا ضروری ہے لیکن استحصام کے ذریعے سے مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل رقم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں جب کہ امانت رکھنے والا شخص اجازت دے کہ اس کے معادل رقم اسے دے دو یہی رقم دینے کی ضرورت نہیں تو اس طرح سے استحسان میں ایک لطیف سی سہولت پیدا ہو جاتی ہے جو قانون کے خلاف تو نہیں ہوتی لیکن قانون کے ابتدائی مفہوم سے کسی خلاف ہو سکتی ہے اسی طرح ایک اور چیز زمانے متأثر میں غالباً مسلمان اصول فقا کی کتابوں میں نظر آنے لگی اور اس کا نام ہے عموم البلا اس کے معنی ہیں ایک مصیبت جو عام ہو گئی ہے لفظی معنی اس کے یہی ہے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تو منطقی نقطہ نظر سے ایک خاص طرح سے ہونی چاہیے لیکن سارے ہی لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں تو ہمارے فقہ ان ذیلی قسم کی چیزوں میں عموم البلوہ کو قانون کا جائز ماخذ تصور کر لیتے ہیں اور قانون کے ابتدائی مفہوم کو رد کرنے میں تعامل نہیں کرتے مگر یہ شاد و نادر ہی چیزوں میں ہوتا ہے اور یہ بھی اسلامی قانون کے ماخذوں میں سے ایک ماخذ ہے بہرحال اس مختصر تشریح کا منشا یہ تھا اصل میں یہ تھا کہ مسلمانوں نے علم قانون میں ایک جدت کی جو اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم کے ذہن میں نہیں آئی تھی اور وہ ایک مجرد علم قانون کا پیدا کرنا تھا علم قانون کا پیدا کرنا تھا قانونوں کے مطالعے کرنا کے مطالعہ کرنے کے مطالعے اس سے بحث نہیں تھی حکام کیا کیا ہے ہاں اس کو معلوم کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ احکام کیسے بنتے کیسے بدلتے اور کیسے ان کا نفاذ عمل میں آتا ہے اس سے بحث کرنی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اسلامی قانون کو اس کے سرچش میں یعنی قانون ساز کی غیر موجودگی کے باعث رسول کریم کی وفات کے باعث کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور اس کو آج بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور آج بھی اسلامی قانون اس قاعدے کی بنا پر اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے ایک لفظ بیان کر کے میں اسے اور ختم کروں گا ایک فائدہ ہے جسے ہر شخص تسلیم کرے گا کہ ایک قانون جو شخص بناتا ہے وہی شخص اسے بدل بھی سکتا ہے یا اس سے بادہ تر شخصیت اس سے فروتر شخصیت کو قانون کے بدلنے کا کوئی حق نہیں ہوتا اسی بنا پر اگر خدا نے کوئی حکم دیا تو خدا ہی اس کو بدل سکتا ہے ایک نئے نبی کے بھیجنے کے ذریعے سے یا نبی کی زندگی میں نئے احام بھیجنے کے ذریعے سے خدا سے کم تر درجے کی شخصیت مثلا نبی بھی خدا کے احکام کو اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا اس کے برخلاف اگر خود نبی نے کوئی حکم دیا ہو اپنی انسانی حیثیت میں اس کے حکم کو یا تو خود نبی بدلے گا یا کوئی اور نبی بدلے گا یا خدا بدلے گا لیکن نبی سے فروتر درجے کا کوئی شخص مثلا کوئی فخی نہیں بدل سکتا بالکل اسی طرح جیسے اگر یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کوئی حکم دے تو چپراسی اسے نہیں بدل سکتا لیکن وائس چانسلر اسے بدل سکتا ہے وائس چانسلر کو حکم دے تو اسے پروفیسر بھی نہیں بدل سکتا اس لحاظ سے اسلامی قانون کے جو حکام قرآن و حدیث میں ہیں اسے کوئی اور شخص بدل نہیں سکتا لیکن ایک فقیر کی رائے کو دوسرا فقیر رد کر سکتا ہے اپنی رائے پیش کر سکتا ہے اور جیسا میں نے آپ سے گزشتہ لیکچر میں بیان کیا تھا کہ یہ چیز انفرادی قیاس اور رائے اور سے متعلق نہیں ہے اجتماعی رائے کے متعلق بھی یہ چیز ہنفی مذہب میں کم از کم قبول کر لی گئی ہے نیا اجماع پرانے اجماع کو منسوخ کر سکتا ہے فرض کیجیے کہ ایک چیز پر اجماع پایا جاتا ہے اجما کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یامت تک اس کے خلاف زبان نہ کھولے کوئی شخص جرت کر کے ادب کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اس کے خلاف رائے دے سکتا ہے اور پھر اس نئی رائے کو دوسرے فخابی قبول کر کے پھر ایک نیا اجماع ہو جاتا ہے تو یہ نیا اجما پرانے اجماع کو منسوخ کر دیتا ہے یہ چیز مشہور فقیر حنفی امام ابوالوسر الپسدوی نے بیان کی ہے اپنی کتاب اصول یقین پستی یہ اصل میں اسلامی قانون پر متاخر زبانوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ چوتھی صدی اور پانچویں صدی ہجری کے درمیان کے فقیر گزرے ہیں اور ان کے اس بیان کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع بھی ہمارے لیے مصیبت کا باعث نہیں بن سکتا اجماع اگر کسی نامناسب چیز پر ہو گیا ہو حالات کے بدلنے کے باعث ہم اس پر عمل نہ کر سکتے ہوں تو اس کی گنجائش ہے کہ اجماع کے بدلنے کا بھی ہم سامان پیدا کر لیں اور قیاس کے ذریعے سے اشتہار کے ذریعے سے ایک نیا اجماع پیدا کر کے پرانے اجماع کو ہم بدل سکیں یہ تھا جو مجھے آپ سے بیان کرنا تھا اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ حسب معمول کر سکتے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد ہم مقرر جمع ہوں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ چنانچہ پہلا سوال یہ ہے موجودہ دور میں پاکستان میں اجتحاد کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کی وضاحت فرمائے اسی میں اسی طرح اس دور میں اجماع اور خیال کا کیا طریقہ ہوگا میرا خیال ہے کہ پاکستان اور غیر پاکستان کا سوال بے محل ہے ساری دنیا میں ایک ہی چیز ہوگی جس چیز کے متعلق قرآن اور حدیث میں صراحت نہیں ہے اور ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تو اس پر ہم اشتہاد کے ذریعے سے اسلامی نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انفرادی طور پر بھی باہمی مشاورت کے ذریعے سے بھی اجتماعی طور پر بھی سب لوگ متفق ہوتے ہیں تو فبیہ ورنہ انفرادی رائے میں سے ہماری حکومت کو جو رائے اپنی پارلیمنٹ کے ارکان کی کثرت رائے مسلم کی وجہ سے مناسب معلوم ہوگی اس پر عمل کرایا جائے گا اجماع اور خیاس ابھی یہاں ذکر کیا گیا ہے تو اس کرنا ہے میں ابھی بیان کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے کہ صرف ایک ہی چیز اشتہاد ہے جس کے مختلف نام ہو گئے ہیں کچھ خفیف سے فرق کی وجہ سے کس طرح کا اشتہار قیاس گا کس طرح کا اشتہار استحسان کہلائے گا کس طرح کا اشتہار فلاں کہلائے گا فلاں تو ان میں میں سمجھتا ہوں اس جلسے کی کے اندر مجھے زیادہ تبیلی تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیاس اور اشتہار ایک ہی چیز ہیں پریکٹیکلی اجماع اور قیاض میں صرف اتنا فرق ہے کہ اشتہار ایک آدمی کی رائے ہوتی ہے یا خیاج بھی اجماع ایسی رائے ہوتی ہے جس پر سارے لوگ متفق ہو جاتے ہیں سارے فقی سارے قانون کے ماہر میں غالباً گزشتہ کسی لیکچر میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں میں اجماع کا تصور پایا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے گزشتہ چودہ سو سال سے اب تک اجماع کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی طرح ہم نے کوئی توجہ نہیں کی نتیجہ یہ ہے کہ کس چیز پر اجماع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے معلوم کرنے کا ہمارے پاس آج کوئی ذریعہ نہیں ہے ابتدائی صدیوں ہی سے مسلمان تین بر اعظم میں ایشیا یورپ اور افریقہ میں پھیلے ہوئے تھے اور کبھی یہ صورت ممکن نہیں ہو سکی کسی سوال کو سارے فقاہ کے پاس بھیج کر ان کی آرا کو جمع کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ سب لوگ پر متبل ہیں پرانے زمانے میں یہ چیز ہو بھی شاید نہیں سکتی تھی وسائل ہم اخل کی دشواریوں کے باعث زمانۂ حال میں شاید یہ ممکن ہو چلا ہے اور اس کے لیے میں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ اس کے لیے اسلامی ممالک پر اپنے آپ کو محدود رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں بھی مسلمان عالم موجود ہے اس کو ایک نظام کے اندر منظم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے مثلاً ہر ملک میں ایک انجمن بنائی جائے انجمن فقہ اس کا ایک صدر مرکز ہو کسی مقام پر بھی ہو سکتا ہے بہاول پور میں بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے باہر بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی مکے میں حتٰ کہ ماسکو اور واشنگٹن میں بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی امر معنی نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامی چیز ہوگی مسلمانوں سے مخصوص ہوگی جہاں بھی مرکز یعنی سیکٹریٹ ہو اس کے پاس کوئی سوال پیش کیا جائے تو سیکٹریٹ کی رائے میں وہ سوال واقعی اس کا متقادی ہے کہ مسلمان فقائے عالم اپنی رائے دیں تو وہ سوال کو ساری شاخوں کے پاس روانہ کر دے گا اسلامی ممالک کے شاخوں کو بھی غیر اسلامی ممالک کے شاخوں کو بھی اور ہر شاخ کا سیکرٹری اپنے ملک کے سارے مسلمان خاندانوں کے پاس اس سوال کی نقل روانہ کر کے درخواست کرے گا کہ تم اپنا مدلل جواب اس کے متعلق روانہ کر اور جب اس کے پاس یہ جوابات جمع ہو جائیں تو وہ مرکز کو روانہ کرے متفقہ جواب ہے تو متفقہ اختلافی جواب ہے تو اختلافات کے ساتھ لیکن ہر فریق کی دلیلوں کے ساتھ شاید ایک پریکٹیکل پہلو پر میں توجہ ڈالوں کہ مرکز کی زبان عربی ہونی چاہیے اور لوکل ریجنل زبان مقامی زبان ہو سکتی ہے دوسرے الفاظ میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ سوال پاکستان میں آئے تو یہاں کے علماء اپنے جوابات اردو میں بھیج سکتے ہیں یا کسی اور زبان میں لیکن یہاں سے جو مرکز کو جواب جائے گا وہ عربی میں جانا چاہیے تاکہ ساری دنیا اسلام کے فقحا اس سے بآسانی استفادہ کر سکیں کیونکہ میری رائے میں ایک ضرورت یہ ہوگی ہم فقیر اسی کو کہیں گے جسے عربی آتی ہو غرض جب سارے ساری شاخوں کے پاس سے جواب آ جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں سب کو اتفاق ہے تو اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اس جواب پر سب لمح متفق ہیں لیکن اگر اختلاف ہو تو اختلافی دلیلوں کا ایک سنتھیس تیار کیا جائے خلاصہ تیار کیا جائے اور دوبارہ اسے گشت کرایا جائے تاکہ جن لوگوں کی رائے پہلے ایک تھی انہیں ان کے مخالف کی دلیلیں بھی سامنے آئیں تو غور کرنے کا موقع ملے اور ممکن ہے وہ اپنی رائے بدل کر اس رائے پر متفق ہو جائیں جو ان کے مخالفین کی اور جب اس طرح کافی غور اور بحث کے بعد ہمارے پاس دوبارہ ان شاخوں کے پاس سے جواب وصول ہو جائیں مرکز میں انہیں یہ معلوم کرنے کا موقع ملے گا کہ کس چیز پر اجماع ہوا ہے کس چیز پر اختلاف رائے ہے اختلاف رائے ہے تو اکثریت ہے یا نہیں ہے یا برابر کی رائے بٹی ہوئی ہیں اور اسے ہم مثلاً ایک رسالہ شائع کریں سیمای یا ماہوار یا سالانہ اس میں دلیلوں کے ساتھ ان جوابات کو شائع کیا جائے ظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اور اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی ابتدان ایک نیت رکھتا تھا تو جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جھوٹ بیان کرتا ہے کہ میری نیت یہ تھی ان حالات میں شریعت نے حدیث کے الفاظ پر اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ ظاہر پر عمل کیا جائے کیونکہ باطن کا علم صرف خدا کو ہو سکتا ہے چنانچہ ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا ایک دن ایک جنگ میں رسول اللہ کے ایک خریبی صحابی حضرت زید بن ہارثا جو آپ کی آزاد کردہ غلام آپ کے متبنع بیٹے بھی تھے انہوں نے ایک دشمن سے ڈویل دس بدس مقابلہ کیا اور آخری ہے جب حضرت زید کی تلوار اس کے سر کے قریب پہنچ رہی تھی تو اس نے شدء اللہ شد ال اللہ محمد رسول اللہ آباد سے کہہ دیا اس کے باوجود حضرت زید نے ہاتھ کو نہیں روکا اس کا سر خلم کر دیا اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہوئی رسول اللہ بہت خفا ہوئے۔ جب زید نے کہا کہ اس شخص نے تو صرف ڈر کر میں شہادت پڑھا ہے حقیقت میں دل سے مسلمان نہیں ہوا رسول اللہ کے الفاظ سے کیا تو نے اس کا دل کھول کر چیر کر اس کے اندر دیکھا کہ وہ ایسا تھا اللہ شکف دخل بہت دوسرے الفاظ میں ظاہر پر عمل کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ آش تک نہیں ہے مغرب کی اعلیٰ ترین ایجادوں کے باوجود انسان کے دل کے اندر کی چیز کا معلوم کرنا یقینی طور پر معلوم کرنا اب تک ممکن نہیں ہو سکا اگر کسی دن وہ ممکن ہو جائے تو ممکن ہے ہم اس پر عمل کریں لیکن فی الوقت تو اس پر عمل کرنا انصاف کے خلاف ہی ہوگا اور لوگ اپنی کسی بری چیز کے خمیادے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا کریں گے اور جھوٹ کو اگر قانون قانون ہمارا خاصی حاکم عدالت قبول کرنے پر مجبور ہو جائے تو وہ انصاف نہیں ہوگا ظلم ہوگا بجائے اصولی بحث کرنے کے میں معین سوال کروں گا کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر صحابہ کا اجماع ہے جس پر چاروں اماموں کا اجماع ہے اور پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ اس کے بدل کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی فرضی سوالات میں میرے خیال میں وقت ضائع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آ, میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز پر سارے صاحبہ مشتمے متفق ہو چکے ہیں جس پر سارے ایم ماں حنفی شافی وغیرہ وغیرہ متفق ہیں وہ نہ ایسی چیز نہیں ہوگی جو آج ہماری عقلوں کے لیے ناخال ہو اسے اصولن میں تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن میں تیار ہوں آپ مجھے معین مثال دیں اور پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس قائدے کا اطلاع جو امام پزدی نے کیا ہے کہ نیا اجماع پرانے اجماع کو منسوخ کرے گا ہو سکتا ہے یا نہیں وہ آسان چیز ہے یعنی وہ معیم سوال ہم نئے زمانے کے ہمارے زمانے کے فخار کے سامنے پیش کریں گے جب تک ان کا اجماع نہ ہو اس کے خلاف پرانا اجماع وارغ و رہے گا صحابہ کا اجماع یا اما کا اجماعی برقرار رہے گا جب تک کہ نئے اجماع پر واقع اجماع عمل میں نہ آ جائے ایک سوال اس کے بعد یہ ہے اگر خلافت علا منہاج نبوت ہو تو وہ حکومت کس مسئلے میں اشتہار کرے گی کسی مسئلے میں اشتہار کرے گی تو عوام کے لیے قابل قبول ہوگا اگر ایسی خلافت نہ ہو جیسا کہ آج کل ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت کا اشتہاد قابل قبول نہیں ہوگا تو اس صورت میں ایک جو قرآن اور حدیث خود اصطلاح نہ کر سکتا ہو کیا کرے یعنی کیونکہ آج کل ہر مسئلے سے مسائل میں علماء کرام نے مختلف رائے دی ہیں ایک چیز پر میں آپ کی توجہ منتق کراؤں گا اگرچہ کہ میں پوری طرح سمجھا نہیں اس سوال کا مقصد منشا مفہوم وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک عجیب و قریب ٹریڈیشن رہی ہے جو کسی اور خام میں نظر نہیں آتی وہ یہ کہ اور ممالک میں قانون سازی حکومت کی منافلی ہوتی ہے اور اسلام میں رسول اللہ کے بعد یہ چیز کبھی نہیں رہی جس طرح آج اسلامی قانون کا یہ خائدہ کہ عدالت کو حکومت سے آزاد رہنا چاہیے مغرب میں بھی قبول کر لیا گیا ہے اور ہمارے ہاں بھی برخرار اور جاری ہے نبی سے لے کر آج تک اسی طرح اسلام میں قانون سازی ایک پرائیویٹ چیز رہی ہے کبھی حکومت کی مناقلی نہیں بنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان فقہ پوری آزادی کے ساتھ قانون کی ترقی میں مشغول رہے ہزاروں لاکھوں فقہ قانون سازی میں مشغول رہے اور صرف حکومت کی پارلیمنٹ سے وہ منظم ہو نہیں رہ گیا ورنہ اسلامی قانون کی ترقی اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح وہ عمل میں آئے دوسرے الفاظ میں اسلامی ٹریڈیشن یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کا اصول اور قانون اور حکم ہے اسلامی ٹریڈیشن یہ ہے کہ قانون شادی کو حکومت کی چیز نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ چیز ہونا چاہیے ورنہ حکومت کی سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے قانون متاثر ہوگا اگر میں وزیر قانون ہوں تو صدر حکومت کی ضرورت اور بعضوت اس کی منشا کا لحاظ بنا کر مصبد قانون پارلیمنٹ میں پیش کروں گا اور اپنے اثرات ڈال کر کے میں مجارٹی پارٹی اور حکومتی پارٹی کا مسلم لیڈر ہوں اپنے ارکان کو حکم دوں گا کہ اس پروجیکٹ اس مصبد قانون کے خلاف رائے نہ دو تو یہ قانون جو بنے گا اکثریت رائے کے ذریعے سے وہ سیاسی ضروریات سے متاثر ہوگا اس کے بر خلاف اگر مسلمان فقاہ کو حزب سابق آزادی رہے کہ قانون سازی خود کریں یعنی احکام کے متعلق اپنی رائے دیں قیاس اور اشتہار کے ذریعے سے تو اس پر حکومت کی کوئی کوئی کنٹرول حکومت کا کوئی کنٹرول حکومت کی احکام کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ایک شخص ایک رائے دے گا دوسرا شخص اس کے برعکس رائے دے گا تیسرا شخص شاید دونوں کے بہن بہن رائے دے گا اور اس طرح ایک پبلک بحث مباحثے کے بعد ہم کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں گے جو ملت کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے یہ ہے میرا تصور اس کے متعلق بھی میں دہراؤں گا کہ اس رائے پر ضروری نہیں کہ آپ متفق ہوں ایک سوال انگریزی میں آیا ہے Abu Dawood has narrated from Jabir ibn Abdullah we used to sell the uh, know, the mothers of the children ummahatul aulad during the time of the prophet and Abu Bakr how the ummahatul aulad are different from uh, میں نہیں جانتا کہ میرے دوست جو سوال کر رہے ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں ہے لیکن دور ہوں کہ میں پھر وقت اردو ہی میں جواب دوں یہاں کچھ تھوڑا سا خلط مستا نظر آتا ہے یہ کہنا کہ داشتا اور ولد ایک ہی چیز ہے ایسا بالکل نہیں ہے اسلامی قانون یہ ہے کہ بغیر نکاح کے کوئی شخص کسی عورت سے باجی کے تعلقات نہیں رکھ سکتا بج اپنی لونڈی کے اس کے متعلق شدت یہاں تک ہے کہ اگر میرے پاس ایک لونڈی ہو جائز طور سے حاصل کر دا غلام عورت ہے تو اور تو اور میرے بیٹے کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ میری لونڈی کے ساتھ تعلقات رکھ سکے وہ زنا ہوگا اسے سزا دی جائے گی صرف مالک کے لونڈی کے مالک کو اجازت ہوتی ہے کہ نکاح کی محفل کے بغیر اس کے ساتھ تعلقات رکھے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نکاح میں کیا ہوتا ہے آپ اس پہ غور کرنا ایک مرد ایک عورت سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں تیرے جسم سے یوزو فرک کروں گا یعنی استفادہ کروں گا اور اس کا معاوضہ مہر کی صورت میں دوں گا یہاں پر صرف یوزو فرک فرق کی اجازت ہے اس کے برخلاف غلامی میں اس عورت کے جسم کا مالک بن جاتا ہوں مثلاً میں مکان کا کرایہ دار ہوں مکان کا مالک ہوں دونوں میں فرق ہے لیکن دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میں مکان میں رہ سکتا ہوں اسی طرح جو میری لونڈی ہے چونکہ میں اس کا جسم کا مالک بھی ہوں مجھے اس سے معاہدہ کرنے اور یوز فرق کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس کے برخلاف ایک عورت آزاد ہے تو مجھے خطن اس کی ذات پر کوئی ملکیت کا حق پیدا نہیں ہوتا لہذا میں خود اس کی اجازت سے اس کے جسم سے استفادہ کرنے کی اجازت ایک معاوضہ دے کر مہر دے کر حاصل کرتا ہے تو ان دونوں کو ایک نہیں کرنا چاہیے اگر میں آج کسی آزاد عورت سے اس نکاح کیے بغیر تعلقات رکھتا ہوں جو داشتہ کس کا نام سے دیا جاتا ہے تو قانونی نقطہ نظر سے وہ جنا ہوگا اور اس کو اسلامی قانون روا نہیں رکھ سکتا جہاں تک گم بلد کا تعلق ہے اس کے متعلق جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس پر قدیم زمانے سے بحث ہوتی آئی ہے یا اس کی اس کی بیان کردہ حدیث کامل طور پر ہم تک نہیں پہنچی ہے اس کے الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ابتدان ہم امد کو فروخت کیا کرتے تھے اور بعد میں اس کو بن کے دیا گیا بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ سراحت کے ساتھ پیش آیا تھا کچھ لوگوں کو ممنونی مانیت کا کی اطلاع تھی کچھ لوگوں کو نہیں تھی تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ آئندہ سے ام ولد کو فروخت نہ کیا جائے لونڈی کو فروخت کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ تعلقات شوہری رکھنے کے بعد بھی لیکن اگر اس لونڈی سے ایک بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی حیثیت ایک بیوی کی طرح کی ہو جاتی ہے اس کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس بارے میں چونکہ عہد صحابہ میں بھی بحث ہو چکی اور بعد میں حضرت عمر کی طرف سے جو سرکاری اعلان جاری ہوا اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے تو ان حالات میں آج اس کی اہمیت نہیں رہتی اس لیے بھی ہمارے دور میں غلاموں کا لوہڑیوں کا وجود بھی نہیں ہے تو ایک مفروضے پر بحث کرنا میرے خیال میں اس وقت کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ایک سوال کیا گیا ہے امت مسلمہ میں سب سے پہلا اجماع کب ہوا اور کس بات پر ہوا مجھے نہیں معلوم ہونا چاہیے عہد صحابہ میں لیکن کس مسئلے میں اور کب ہوا تھا یہ کہنا دشوار ہے ممکن ہے حضرت ابوبکر بکر کے زمانے میں ہوا ہو مثلا مثلاً زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کرنے کے مطالعہ کیونکہ یہ اول مسئلہ تھا جس میں کچھ اختلاف پیدا ہوا تھا بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر جیسے صحابی کی رائے تھی کہ فی الحال اس, اس پر اصرار نہ کیا جائے اور جو لوگ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں انہیں کافر نہ قرار دیا جائے تو حضرت عمر حضرت کو حضرت ابوبکر نے جواب دیا تھا کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ہی سانس میں بیان کیا ہے عقیم الصلاط واط الزکۃ جس طرح کوئی شخص نماز پڑھنے سے انکار کرے تو میں اسے مرتب خرا دوں گا اسی طرح جو شخص زکات دینے سے انکار کرے میں مرتب خرا دینے پر مجبور ہوں اس پر سب لوگ متفق ہو گئے ممکن ہے یہ پہلا اجماع ہوا ہو لیکن مجھے کوئی علم نہیں ہے کیا اشتہار کا... کا شخص ہر... اشتہار حق ہونا چاہیے اشتہاد کا شخص ہر شخص کو ہے اگر ایسا ہی ہے تو اس سے ہر شخص کے اجتہاد میں اختلاف کی بنا پر اختلافات کی کسرت ہو جائے گی اس کا حل کیا ہو سکتا ہے میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اجتہاد کا حق فن قانون کے ماہر کو ہوگا ہر انناڑی کو نہیں ہوگا ان میں اختلاف رائے ہو تو کوئی حرج نہیں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرف کثرت رائے ہے کس طرف اخلیت رائے ہے اور اولاً فریق ثانی ہمارے مخالف کی دلیل کو معلوم کرنے کے بعد ہمیں موقع ملے گا کہ اسے قبول کریں یا رد کریں اس میں میرے نزدیک کوئی دشواری نہ پرانے زمانے میں پیدا ہوئی نہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونے کا امکان ہے کیونکہ اختلاف رائے کی وجہ سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ اختلاف نیکنیت سے کیا جائے صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ پروفیسر فلان نے بیان کیا تھا میں نے اس کی تردید کی میں بھی کوئی شخص ہوں سمبڑی تو غالباً غالباً اسی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف رائے کو روکنا نہیں چاہیے اسے صحیح چینل میں صحیح راستے میں لگانے کی کوشش کرنا زیادہ مفید ہوگا چھپایا نہیں جو میری رائے میں اسلامی قانون تھا وہ آپ سے بیان کر چکے ہیں اور شاید اس کی دہرانے کی مجھے اب ضرورت نہیں کیونکہ اس سے خود واقف ہیں امام شافعی حدیث کی تدوین کے سلسلے میں ایک شہادت کو بھی قبول کرنے پر زور دیتے ہیں لیکن اسلامی قانون شہادت اکثر صورتوں میں واحد شہادت کو قبول نہیں کرتا یہ تضاد کیسے حل کیا گیا ہے میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ حاضی کے سامنے ایک مسئلہ اگر آئے مقدمے کے فیصلے کے لیے وہ دو گواہیاں طلب کرتا ہے لیکن حدیثوں کے متعلق ایک دوسرا ہی مسئلہ ہے حدیث کس حدیث پر ہم عمل کریں اگر ایک سکھا رابی کے ذریعے سے بھی ہم کو پہنچ چکی ہے یعنی خبر واحد ہے تو امام شاف کہتے ہیں کہ اس کو قبول کرو اس میں اس حکم میں کہ عدالت کے سامنے کوئی دعویٰ کیا جائے تو اکثر صورتوں میں اس کو دو گواہوں کی ضرورت ہوگی بعض صورتوں میں صرف ایک گواہی کافی ہے مثلا بچہ پیدا ہو تو صرف دایا کا بیان کہ یہ بچہ اس عورت کے وطن سے پیدا ہوا ہے کافی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس موقع پر دوسرے لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں یا ذرا کے مقدموں میں چار گواہوں کی ضرورت قرآن ہی نے قرار دی ہے وہاں دو نہیں بلکہ چار کی ضرورت ہوگی ان استثنا کے بعد یا اس کی موجودگی میں کہنا یہ ہے کہ حدیث کو قبول کرنا ایک الگ چیز ہے اور مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت کسی دعوے کو قبول کرنا ایک دوسری چیز ہے معتدلا چرقے میں خاص کر اس کے ایک مشہور امام اگر امام کا لفظ میں استعمال کر سکوں اس کے لیے نظام اس کا خیال تھا کہ اس حدیث کو بھی ہم قبول نہ کریں جسے دو راویوں کے ذریعے سے ہم تک نہ پہنچایا گیا لیکن امام شافی کا یہ جواب مجھے معقول نظر آتا ہے کہ عہد نبوی میں ایسا نہیں کیا جاتا ہے لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں کہ اس قدر اصرار کریں ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ حدیثوں کی بہت بڑی اکثریت سے ہم محروم ہو جائیں گے اور وہ ہمارے لیے علمی دینی نقصان کا باعث ہوگا تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے جس کی حل کرنے کی ضرورت ہو حدیث کو ایک راوی کی بنیاد پر قبول کیا جائے لیکن دارے کو عدالت میں دو گواہوں کی بنیاد پر قبول کیا جائے اس کے بعد ایک سوال ہے کیا اشارے کے منشاہ کے خلاف احکام میں تغیر کیا جا سکتا ہے مثلا جنگ خادثہ میں سعد نے ابی بقاص رضی اللہ عنہ کا ابو مہجن سخفی کو شرب خمر پر معاف کر دینا دوسرے حضرت عمر نے قبیل مزینہ کے ایک آدمی کی شکایت پر ہاتیبن بلتا لکھا ابھی بلتا نام ہے ہاتف بن ابی بلتا کے غلاموں کو خطیت کا حکم سنا کر منسوخ کر دیا تبلیخات ثلاثہ میں حضرت عمر نے جو حکم دیا دوسرا سوال فقہ اسلامی کے ضمنی ماخذ استحصان مصالحے مرسلہ اور عرف کی مختصر ترجیح کی جئے. تیسرا سوال لکھ کر کاٹ دیا گیا ہے چوتھا سوال کیا یہ درست ہے کہ عراق میں ذخیرۂ احادیث اس لیے امام ابو ونیفہ نے مسائل فقیر سے استعمال کیے اور اس میں اصل عجم کے مزاج کی خوب رعایت کی اس لیے اسے قبول عام حاصل ہوا پہلے سوال کے متعلق مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ انتہائی خصوصی حالات میں ایسا عمل میں آیا کہ کسی قانون کا اطلاق ملتوی کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو چنانچہ جنگ خادثیہ میں ایک سپاہی نے جس کو شراب نوشی کے الزام میں درے لگانے کی جگہ عارضی طور پر قید رکھ دیا گیا تھا اس نے اس قید سے عرضی مدت کے لیے چھٹی لی اور جا کر ایسی جنگ کی جس سے اس جنگ کی کہنا چاہیے کایا پلٹ ہو گئی اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا تو حضرت ابی بقاص نے اشتہاد کیا کہ ایسے شخص کو سزا نہیں دینی چاہیے اور ان کے عمل کا ایک فائدہ بھی ہوا جب سعد اپنے ابی بخاص نے کہا جا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں تو ان صحابی کو محجر سفقی کو بڑا دکھ ہوا انہوں نے کہا اگر مجھے درے لگا دیے جاتے تو میرا قصور اللہ کے ہاں معاف ہو جاتا اب مجھے درے نہیں لگ رہے ہیں تو وبال مجھ پر باقی رہے گا اللہ میاں کے پاس جواب دینے کی میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے پھر کبھی شراب نہیں پوں تو میں سمجھتا ہوں مجھے سعد بھی وقاص کی فراست تھی انہوں نے کہا کہ اس شخص میں اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے اب وہ تدبیر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے ممکن ہے اور صورتوں میں بھی ایسے ہی واقعات پیش نظر رہے ہوں ان صحابہ کے متعلق حضرت عمر مثلاً ان کے متعلق حدیث میں آیا ہے یہ وہ شخص ہے کہ اگر وہ کسی راستے پر شلتا ہے تو شیطان کو ادھر سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی ان میں اتنی سیلف لیسنس پیدا ہو گئی تھی کہ کبھی ذاتی خواہش کا وہ لحاظ نہیں کرتے تھے اللہ اور رسول اور اسلام ہی کی خدمت وہ چاہتے تھے چنانچہ ایک زمانے میں جب قید ہوا تو حضرت عمر میں نے اس زمانے میں غذائی چیزوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا بالکل ہی بند کر دیا قید کے دوران تو یہ ان کا اشتہاد تھا اور میرے نزدیک اچھا اشتہاد تھا اس بارے میں ممکن ہے کسی کو اختلاف ہو کسی منطقی اصول کی بنا پر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ منطق والے صاحب اس زمانے میں برسر اقتدار اور خلیفہ ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو حضرت مار نے کیا رہا ہے یہ میرا خیال ہے میں کہہ نہیں سکتا کہ اس جواب سے آپ کو اتفاق ہوگا یا نہیں یہ سوال کہ استحصان مراد مسالح مرسلہ مرسل اور عرف کی تشریح جس کو وقت لگے گا میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ استحصان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے فوری جو معنی ذہن میں آتے ہیں اس کی جگہ اس کی امیخ تر وجہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اس کو استحسان کا لفظ دیا گیا یعنی بہتر یہ ہے کہ یوں کیا جائے فوری ذہن میں آنے والی چیز پر نہیں بلکہ اس امیخ تر چیز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے یہ استحقام کہلاتا ہے مسالح مرسلہ بھی پریکٹیکلی وہی چیز ہے اس چیز میں پبلک کی مصلحت یہ ہے کہ ایسا ہو تو منطق پر عمل کرنے کی جگہ امت کی مصلحت اور سہولت اور آسانی اور ملک میں امن و نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش مطلوب ہوتی ہے یہ مسالے مرسلہ کہلاتے ہیں عرف کے معنی بھی میں بتا چکا ہوں کہ ملک کا رسم و رواج اسے کس نے بنایا کیوں بنایا کب بنایا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا اور اس کو قانون نے منسوخ نہیں کیا وہ عرف رہتا ہے اور برقرار رہتا ہے یہ عرف ہر ملک کا ہوگا چاہے ہندوستان پاکستان کا ہو عرب کا ہو عرب کے خبیروں کا ہو چین کا ہو افریقہ کا ہو جہاں بھی ہم جائیں ہمیں کوئی نیا طرز عمل نظر آئے کسی چیز کے متعلق اور وہ طرز عمل ایسا ہے جو قرآن و حدیث نے منسوخ نہیں کیا تھا تو اسے ہم قبول کر سکیں گے اگر وہ ہماری رائے میں معقول ہو آخری سوال اس سے فہرست میں چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا یہ درست ہے کہ عراق میں ذخیرۂ احادیث بہت کم پہنچا اسی لیے امام حنیفہ نے بجائے حدیث کے فقہ کے متعلق اشتہادات کیے میں اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں